سيد العالمين والعباننا خليه الهداء فلا ربنا قولنا واشهد لا إله إلا الله واشهد أن محمداً أبده ومسؤوله أمام فعوض بالله السبيل العظيم للشيطان والتي بسم الله الرحمن الرحيم وَالْتَلُّوا لَسُّهُمْ عَقَدْ تَمَدْ لَهُمْ وخاربت الله عليه وسلم كلكم الآلين وكلكم مشغولون ومشغولون ومشغولون وقال الله تعالى كُوهُ أَمْسَدُوا وَعَلِيكُمْ بہو اس سردیوں میں مجلس میں موقع بہت وسیع ہے میں داریاں ایک طرح کی نہیں ہوتی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہماری بحثیت انسان ہونے اور ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر لاکھ ہوتی ہے بحیثیت مسلمان ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر لاکھ ہوتی ہے بحیثیت ایک ہندوستانی اور ذمہ داری ہے جو بحثیت گھر کے بڑے سے ہمارے اوپر اور بات کرنے جا ہے محلے قبیل قوم خاندان مسجد مدرسے کمیٹی اور بہت ساری چورن میں ہوتی ہیں جس کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لگو ہو گئی اب کن ذمہ داریوں کو بیان کیا جائے وہ ذمہ داریاں جو حیثیت یہ انسان ہمارے اوپر ہے یا ان ذمہ داریوں کو جو حیثیت مسلمان ہمارے اوپر ہے یا ان ذمہ داریوں کو جو حیثیت समाज के ذمہ دار ویکتی हमारे ہمارے اوپر لگو ہوتی ہے ظاہر ہے کہ موضوع الگ الگ ہو جاتا ہے لیکن آج کی اس بجلس میں وقت کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ ایسی ذمہ داریوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ذمہ داریاں ہم پر مسلمان حیت خاندان کے پسلمان کے ذمہ دار شخص کے لاگو ہوتی ہم کیا ہیں کہاں کھڑے ہیں کن حالات سے دو ہے قوم ہماری کہاں جا رہی ہے ہمارے دشن ہمارے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے مخالفین نے ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ایک حیثیت تو یہ پھر دوسری حیثیت ہمارے مخالفین کے جو ہمارے سلسلے میں منصوبے ہیں پلاننگ ہے وہ کس انداز के ہیں کیا چاہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کی آگے کی پلاننگ ہے ان چیزوں کا جان ہمارے لیے بحیثیت مسلمان بحثیت ذمہ دار ساتھ سماج اور بحثیت ہندوستانی کے بروزن اور اس میں ہر ایک آدمی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر نہیں سم اگر وہ یہ کہہ کہ بھائی یہ کام نہیں صاحب کریں گے یہ کام تو امام صاحب کو دیکھنا چاہیے یہ صاحب تو مطلی صاحب کو دیکھنا چاہیے اور یہ کام جماعت کے امیر یا سطر کو دیکھنا چاہیے ایسے کام نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری دوسرے کے سر ڈال کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور بچانے ہی کیا نام راہ فراہ اختیار کرنا ہے لیکن سورت کے حال ایسی ہے کہ اس وقت مسائل دشواریوں اور ذمہ داریوں سے منہ موڑنا رہ فراہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے اور اپنی قوم کے اپراگ کے لیے سنگین شرم کیا سیٹار کرنا ہے. اگر آج ہم نہیں ہوش پہ آئے تو کل بہت دیر ہو چکی ہے اور پھر آنے والی نسلیں ہمیں ماں اسلام نہیں کریں صرف انسان نہیں دیں گی ہمیں سوچیں گی ہمیں جان کر دیں گی خاص ہمارے بزرگ وقت رہتے بےدار ہو جاتے اور وہ کام کرتے جو اس کو کرنا چاہیے تو آج یہ حالات نہ ہوئے جیسے ہم بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ملک کے آزاد ہونے کے وقت ہمارے استریقی ترخی کے میٹھے میٹھے بول اچھی اچھی کہانیاں یکجہتی کے پروگرام گنگا جمنی تہذیب کی دہائی امن و شانتی کے پیغام سن کر ان کی باتوں پر یقین کر لیا اور کوئی ایسی سکوٹی اور ضمانت قانون میں حالات میں نہیں رکھ جس کی وجہ سے ہم ہاں آج طرح طرح کی پریشانیوں سے ہو جاتے میں اشاروں کے نئے پہ بات نہیں کرتا اور بہت زیادہ سن کے بھی اگر کہا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو صرف چھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کی طرح آپ کو آج ابھی سے غور کرنا اپنی ذمہ داری سمجھنا قوم کی رہنمائی کرنا نئی رسم کو تیار کرنا اپنے گھروں کا ماحول بنانا اور ایک جدید ایک علاج کی نیو ڈالنا بہت ضروری ہے چار میں ہم امریکہ اور اس کے اتحادی رشیا اور اس کے اتحادی اسرائیل اور اس کے اتحادی اور فرقہ پرست تنظیمیں اس ملک میں اور ان کے مختلف ناموں کے سنگھن ان تماموں کی سرگرمیوں پر جب نظر ڈالتے ہیں اور اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ان کا نوتا کیا ہے یہ سب کس مقصد کے لیے سرگرم ہے تو ہمیں جو باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں انہی باتوں پر میں آپ کی توجہ محبول کرانا چاہوں گا امریکہ کی پالیسی اس کے سیاسیوں کی پالیسیاں اس ملک کے شرکا پرستوں اور رنڈوں کی پالیسیاں سب سے زیادہ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز اگر نہیں سکتی ہے تو ہمارا دین ہماری دین داری हमारा अपने दिन पर ताइम है हम मत हो दाढ़ी रखें तो ये दाढ़ी ऐसा लगता है कि जैसे उनके सीने पर फर्क लौट रहा है हमारी खाती में अगर होता पहले तो उनको लगता है कि हमारे सीने पर छुड़ियां चल रही है ये दो उदाहरण मैंने आपको दिए یہ ایک طرح سے پہچان شناخت ہے دینی پہچان دینی شناخت اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمارے دین سے ہیں خوف زدہ ہے اور اپنی بزدری اور مکانی کی وجہ سے نشانہ تو دین ہے لیکن دین الگ سے کہیں پایا نہیں جاتا ہم ہی اس کے علم برتا یا اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں یہ وہ ہمارے ساتھ بنی بات اور اگر ایک بار ہمارا رشتہ ہمارے دین سے ٹوٹ جائے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا تو اس کے بعد ہماری عزت ہماری شکت ہماری جان ہماری طاقت ہماری قوت ہمارا وقار ہمارا وزن سارے کے سارے ایک لفظ ختم ہو جاتے کچھ نہیں کرتا ہمارے پاس میں رسول محرم اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک اس دنیا میں اس وقت کی طرف آپ کی توجہ محبول کرانا چاہوں گا ارب لوگ ارب قوم اس دنیا میں بہت بڑے عرب شہرا میں آباد تھی ان کے پاس دین نہیں تھا اس کی حالت کیا تھی ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا ان کی کوئی حکومت نہیں تھی ان کی کوئی سلسلت نہیں تھی حق تو یہ ہے ان کا کوئی سکا نہیں تھا دنیا کی موجود طاقتوں میں ان کا کوئی وزن کوئی وقار نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تیئیس سال کے مختصر تیئیس سال جس میں تیرہ سال اذیتوں تکلیفوں پریشانیوں اور تشدد نامے دشمنوں کی کارروائیاں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ان اثلیتوں کے ساتھ گزرے تیرہ سال اب اس میں سے بچتے ہیں اس دس سال اس دس سال کے ہفتے میں رسول سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کی بنیاد پر وہ نظام قائم کیا وہ قوت پر آم کی وہ اصول ہمیں دیے جن پر چل کر ہم نے صرف تیرہ چودہ سال میں ایسر سے لے کر کس طرح تک اس زمانے کی سپر پاور جیسے آج رشیا اور امریکہ ہے تو اس زمانے کی سپر پاور ایسا اور کس طرح تھے تیرہ سے چودہ سال کے اندر اندر ہم نے ان کو پتا کر لیا ایران ایران پورا سال مس شام افریقہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے ہفتے میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت اتنی ہو گئی کہ ان کے سامنے کوئی دنیا کی طاقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کھڑی ہو سکے ہم نے فیصلہ سے خراج مسول کیا یہ طاقت یہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی اس کے پیچھے کیا تھا کیا ارب قومیت تھی عرب کی جن تھی عرب کی تلواریں تھی کچھ بھی نہیں تھا ارب فور پہلے بھی تھی تلواریں پہلے بھی تھی یہی علاقے اور خطے ان کے زیر نہیں تھے لیکن ان کا کوئی بخار نہیں تھا دنیا میں ان تمام میں جان ڈالنا اور پار دینا کس کا کام تھا دین دین نے ان کو کھڑا کیا اور کہہ و کسرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہی ہے دین آج سورتحال یہ ہے رشیہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور ایک لمبی جن نتے مسلمانوں سے لڑی جس کے نتیجے میں رشیہ ڈاؤن ہو گیا اس کا اشتہار ٹوٹ گیا چار بڑی ریاستیں اس سے الگ ہو کر مسلم ریاستیں بن گئی اور رشیہ اپنی طاقت جو عالمی پیمانے کی طاقت مانی جاتی تھی وہ بیٹھا امریکہ اور رشیا میں ایک سروسنگ چل رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا اب دنیا میں صرف ایک ہی پاور ہے اور اس پاور کا نام ہے امریکہ اب امریکہ کو خطرہ رشیا سے نہیں ہے رشیا اٹھ کر کبھی امریکہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا دوسری کوئی طاقت نہیں ہے لیکن اس کو ڈر ہے اسلام سے اسلام کا آئیڈیالوجی اسلام کا نظام زندگی نظام حکومت یہ اس کو ڈرا رہا ہے بہت کر رہا ہے آج رشتے میں مقابلے پہ نہیں آئے گا کمسٹ نہیں آئے گا اگر آئے گا تو اسلام آئے گا اگر میری شکست کا بارش بنا تو اسلام بنے گا جس اسلام نے رشیا کو دھول چٹا دی وہی اسلام امریکہ کو بھی دھول چٹا دے گا اس لیے امریکہ اپنے سارے اتحادیوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے دل کے مارے کائرتا اور گزلی بات آ رہی ہے سمجھ میں اسی کے تحادی اسی پیٹرن پر سوچتے ہوئے ہمارے اس ملک میں بھی جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور آئے دن سر کا پرستانک نفرت انگیز بیان بازی کرتے رہتے ہیں اور نہتوں کو پکڑ کر مارتے اور ان کی جان لیتے رہتے ہیں ان کو ہے تو اسلام سے یہ ہم سے نہیں کرتے ہمارے دین سے ڈرتے بات آ رہی ہے سمجھ میں اگر آ رہی ہے تو پہلی بار آج سے اس اجلاس کی گاٹھ مانو دین سے اپنا رابطہ اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن دین کو نہیں ہو جائے گا دین ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا شامل ہے اور دین ہی ہے ہماری قسط و بکار کا ضامن ہے اگر دین پر رہتے ہوئے مان لیا جائے ہماری جان جا رہی ہے تب جب نکلتی جان ہے اسلام پر پھر نہیں پرواہ ہو جان یہ زندگی کیا جان زندگی تھی جان بھی دی ہوئی کسی کی تھی حق یہ ہے کہ ہاں ادا نہ ہوا جتنی نعمتیں اللہ بدستی ہمارے اوپر ہے اور جتنی نعمتیں دین کے واسطے سے ہمارے اوپر ہیں اس کا تفاطہ ہے کہ ہم دین میں پکے ہو کر رہے توحید کو مزدگی سے تھامے اور اصول اکرم کے فرامین پر عمل کرے آتش میں بھائی بھائی, بھائی بن کر رہے اختلاف سے بچے شادی میں بیاہ میں میں رنج میں خوشی میں تجارت میں کاروبار میں آپسی تعلقات میں دین کو آگے رکھیں دین جو ہدایت اس کو مانے یہی ہماری کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے دین کے بغیر زندگی گزارنا جانوروں کی انداز سے زندگی گزارنا ہے اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم انسان اور اشرف الخوقات بن کر زندہ رہے اللہ رسول کے کو اردار بن کے زندہ رہے یہ جانوروں کی طرح سے زندگی گزارے یہ فیصلہ ہمیں پہلی بات دین کی ایک دوسری بات میں حضرات کی توجہ اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص تہذیب ہوتی ہے ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے زندگی گزارنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے جتنی بھی قومیں ہیں دنیا میں ان کی تہذیب الگ ہے ان کا کلچر الگ ہے ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے ہم اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا مسلمان بنایا ہماری بھی ایک تہذیب ہے اور اس تہذیب میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی پھر محمد رسول اللہ کے حقوق کی, کی ادائیگی پھر صحابہ کرام کی عزت و احترام امام نے دین کا احترام مزردین دین شہدا اور اولیا کرام کا احترام اپنے علماء اور بزرگوں کا احترام یہ ہماری تہذیب کی بنیادیں ہیں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ نظم کی شان میں گفتافی کرتا ہے رسول اکرم کی شان میں مستعفی کرتا ہے صحابہ کرام کی شان میں مستعفی کرتا ہے بزرگین دین کی شان میں گستافی کرتا ہے اپنی تہذیب سے نا آشنا اور تہذیب کا ردا بے وفاد جاہر ہے اناڑی ہے مناسب ہے یہ غیروں کا جاسوس ہے جو ہم نے بےچارا ہماری تہذیب کو نقصان پہنچایا ہے بھائیوں عزیز ہو تہذیب معمولی چیز نہیں ہے بڑی بڑی چیز تنظیب ہی ہمیں سکھاتی ہے ہم اپنے ماں باپ سے بات کیسے کریں گے ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے ہمارے گھر کیسے چلیں گے قرآن شریف کو دیکھو ماں باپ کے سلسلے میں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 اگر ان کی تفصیل میں جائیں تو بات لمبی ہوگی ہے کہ صرف وہ باتیں ماں باپ کا احترام اور ان کی عزت ان کے ساتھ بولنے کا طریقہ اور طریقہ اور ان کے سامنے اپنے شانوں کو نیچا اور جھیلا رکھنا ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا اور ان کی تربیت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کو ستے دعا کرنا کہ پروٹگار ہمارے والدین کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ کر جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ میں کیا تھا یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے رسول محروم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آیا وقت میں کچھ بزرگ لوگ تھے کچھ نوجوان تھے کچھ ایسے تھے جو نوجوانوں سے قریب آپ سے بات کرنے کا جب موقع آیا تو ایک نوجوان آگے بڑھ کر بات کرنے لگا بزرگ خاموش ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے پورا مطلب تہذیب سیکھو تہذیب سیکھو بڑوں کے سامنے ان کے رہتے ہوئے ان کی موجودگی میں بچوں کو یاد نہیں پہنچتا کہ وہ گفتگو کرے یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے یہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آیا آپ میں دینا چاہیے بچے کو نہیں پڑھے ہماری تہذیب کا حصہ ہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو دائر طرف سے شروع کریں گے ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں گے تو اصل والی ہوں گے ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں پہنچیں گے تو السلام علیکم کہیں ہماری تحریر کا حصہ ہے کہ ہمارے بیٹھے گے اگر کوئی بزرگ آئے گا تو ہم اٹھ کر اس کو جگہ دیں گے بیٹھنے کے لیے یہ ہماری تحریر کا حصہ بھائیوں آج ہم بہت زیادہ پریشان خلفسار اور ٹینشن کا شکار ہے اس میں ایک بڑا سبب اپنی تہذیب کو ضائع کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی تہذیب گوا دی غیر مسلموں کی تہذیب کے بڑے عدا سے اپنے یہاں داخل کر دیے اب ہمارے گلوں میں تعویز ہماری عورتوں کے گلے میں تعویز ڈنڈوں میں تعویز کمور میں تعویز یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں یہ بات ہمیں جتاتی ہے کہ ہمارا تبصر ہمارا فلسطہ ہمارا ایمان ہمارے ادب کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے اور یہ تعویذ جو ہمارے دن میں بچا ہوا ہے ہمارے کمر میں بچا ہوا ہے یا ہمارے سر میں یا ٹوپی میں اتنا ہوا ہے یہ زیادہ پاورفل ہے ہمارے سب کے مقابلے یہ ہماری تہذیب کے خلاف آج ہم جو لباس پہنچ رہے ہیں ایک لباس تو وہ ہے جو ہمیں بعض مجبوریوں کی وجہ سے روس کی وجہ سے اس میں پڑتا ہے چلیے وہاں پر کوئی آپ کے لیے بھجی निकल نکل سکتا ہے لیکن آپ کو اپنے گھر میں اپنی مسجد میں اپنی محفل میں اپنی تقریب میں اپنا لباس اپنی से پہننے سے کیا پریشانی ہے ذرا دیکھو ایک فوگ اور اسی ہندوستان میں ہے نہایت اکلیت میں ہے ہم تو بہت بڑی اکلیت ہے ہماری تعداد تو بہت ہے بلکہ اکلیت نہیں ہم تو دوسری بڑی اکلیت ہے اور وہ تھوڑا بہت بہت, بہت, بہت چھوٹی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بس میں جائے ریل کے گڈے میں جائے اور چار آدمی صرف سن کے بیٹھے ہو وہ آدمی نظر ڈالتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بہت آدمی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے کسی آدمی کے ساتھ کوئی پسندی نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا گالی نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ جس طرح سے نظر اٹھاتا ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم ہیں اگر پندرہ بھی ایک دو بھی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سرے سے شراب مریل سے مل کے آدمی بھی ان کے ساتھ بد اور بد کرنے لگ جاتا ہے اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک آدمی ہے ایک وہ بیٹھا ہوا ہے ان دونوں کو تو میں نمٹ دوں اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دس پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس کی رحیت کرے گا وہ کیوں کر رہا ہے ایسا اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی अपनी چھوڑی اپنی پہچان کھوئی تو اپنا مکان بھی کھو دیا اپنی عزت بھی کھولی اپنا مزدوری گرا دیا اپنی قوم کے آدمی کو پستا اس دیکھ کر آپ کو ہمت افسرست نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کر اس کے سلسلے میں سمدردی کا ایک لمب استعمال کرے ہو جائے بہت خرید ہونے لگا ہے تو میں یہ دوسری چیز تھی اپنی تہذیب کو باقی رکھوں اپنے علما سے اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے اس سلسلے میں بات کر کے اپنی تہذیب کو اپنے گھر کو اسلامی تہذیب کے انداز میں بساؤ سوارو اور بناؤ مسلمان کا گھر صاف ستھرا اس ٹھیک گلی صاف ستھری آج بس اسم سے مسلمانوں کی پہچان گندگی ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہے منسپلٹی والے جان بجھ کر مسلم علاقوں میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے مجرمانہ حرکت کرتے وہ احترام نہیں کرتے اور اگر کسی کی شکایت کی جائے تو پریکشن نہیں لیتے سب وجہ ہے لیکن بھائیوں کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے صفائی کی کیا ہم نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنی دکان اپنا مکان اپنا دروازہ اس کے سامنے تو کم سے کم ہر آدمی اگر اتنا بھی کرنے لگ جائے تو بھی بہت حد تک صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اپنی تہذیب کو نہ گواؤ تمہارے اصول نے صفائی کو آدھا ہی مانگ قرار دیا جس دین میں صفائی آدھائی مانگ ہو اور اس دین کے ماننے والوں کی پہچان گندگی بن جائے کتنی شروع ہو اپنی ذمہ داری کو سمجھو ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری زبان جن لوگوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے قوموں کے قرون و زبان کی کہانی پڑھی جی ہے اور اس سلسلے میں تجزیہ نگاروں کے سلسلے اور تجزیے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کسی قوم کو ذلت اور اخواری سے دو کرنے کے لیے اس کو مٹانے کے لیے اس کی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اس کے دین کو زبان پذیر کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے زبان زبان کو مٹا دیجئے اور اپنے آپ مٹ جائے گی قوم نہیں رہے گی زبان نہیں رہے گی تو قوم بھی نہیں رہے گی وہ دوسروں کے ساتھ جا کر رنگ ہو جائے گی اور جو اس کی اپنی خصوصیات ہیں اپنے دین کی اپنی تہذیب کی وہ سب ختم ہو کر دوسری قوم کی تہذیب دوسری قوم کا دین اس کی اس ہمارے اندر آ جائے گی آج دیکھیے ایک زمانہ تھا ہم کہا کرتے تھے کہ بھئی چلو اللہ کے سے یہ کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے ہمارے بزرگ اکثر ایسا کہا کرتے تھے آج ہم سنتے ہیں اپنے نوجوانوں کی زبان سے رام سے یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ افسوس کی بات نہیں کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے آپ نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی ایک مفلوب کو اپنی زبان پر لا کر اس پر بھروسہ اور تبقل کر کے اپنی تہذیب کو برباد کیا اپنے دین کو برباد کیا اپنے رب کو خرید کرنے کی کوشش کی یہ کیوں ہوا زبان کی وجہ سے یہ ہمارے نوجوان جب پور دور سے نغلط ہو گئے گھر کا ماحول بدلا اختلاحات بدلی تو اللہ کی جگہ اس کی معروف لازی ہوا زبان کسی بھی قوم کی سب سے بڑی پہچان ہوتی کی اس کی شناخت ہوتی ہے آج اس طرح اسلام پھر پرست پر ہماری شناب ہی مٹانے کے در میں ہے اسی لیے وہ ہماری زبان کو مٹانا چاہتے ہیں یہ ملک آزاد ہوا آزادی کی لڑائی لڑی گئی آپ بتا سکتے ہیں کوئی دوسری زبان اردو کے علاوہ اس ملک میں اس کونے سے اس کونے تک کشمیر سے کنیا کماری تک کون سی زبان تھی جو ہر صوبے کے علاقے کے لوگ وہ زبان بولتے تھے اور آزادی کی لڑائی میں شانے سے شانے ملا کر انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کون سی زبان تھی ہو کیا اردو کے کی علاوہ کوئی دوسری زبان تھی انخلا زندہ باد کس زبان کا نعرہ تھا کیا اس کونے سے اس کونے سے ہندوستان کے یہی نارا مندر تھا آج دیکھیے ہندوستان میں رہنا ہوگا تو وندے معترم کہنا ہوگا یہ کیا ہے بھائیو ہمارے بہت سارے لوگ پچھلے دنوں میں پچھلی سالوں میں اخباروں میں بحث کر چکے ہیں وندے معصرم کہنے میں کوئی بات نہیں ہے اس کا تو یہ ہوتا ہے کیا یہ مطلب ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اندر سے کھوکھنے ہو گئے ضمیر بیچ چکے ہیں دین فروشی کر رہے ہیں یہ اس لیے نزد فروشی کے لیے تیار ہو گئے ہیں تہذیب انہوں نے بیچ دی ہے دین بیچ دیا ہے ضمیر بیچ دیا ہے زبان گر رکھ رکھتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی شکلوں پہ بچاؤ ان کے نام پہ بچاؤ یہ کلنک ہے مسلمان کے نام پر Here, here. سرکار پرست بہت بناتی ہے الیکشن آتا ہے تو باتیں بھی کرتی ہے اردو کے لیے یہ کریں گے اردو کے لیے وہ کریں گے اردو اکیڈیا بھی بنائی جاتی ہے لیکن اردو کو روزگار سے نہیں جوڑا جاتا جس کی وجہ سے ریب ہی نہیں لی. ہمارے بچے بھی اردو سے نام ہیں آج علماء نمائ اللہ رب الم کی ہمتوں کو جباب رکھیں بہت محنت اور کوشش پہ نہایت ہی تحریری لٹریچر تیار کر رہا ہے لیکن کہ زبان میں اردو میں لیکن جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس لٹریچر کو پڑھے گا کیوں قوم ہم لوگ اردو جانتی نہیں ہماری نوجوان نسل اردو جانتی نہیں ہم ایک پرچہ لے کر جاتے ہیں کسی مسجد میں کسی مسجد میں کسی آدمی کے پاس اور کہتے کیسے بھائی اس کے ممبر بن جائیے تو بڑی سادگی سے کہہ دیتا ہے ملی صاحب کیا کریں اصل میں اردو ہم تو جانتے ہیں لیکن گھر میں تو کوئی جانتا نہیں نہیں جانتا اس کا مجرم کون ہے مجرم کون ہے حکومت ہے صرف حکومت تم ذمے دار نہیں ہو آج سو سال ایک ہزار سال اور دو سال انگریز اس ہندوستان میں حکومت کر گیا اور دوسری قوم کو دیکھ لیا کہ اس نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا صرف ایک نسخے سے کیا نسخہ یہ تھا کہ مر حکمراں حکمراں مسلمان ہیں تو اردو اور فارسی پڑھیں گے ताकि उनको सर्विस मिले नौकरियां मिले बड़ी बड़ी नौकरियों में अंग्रेज आए तो सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश सीखी और घरों का सारा माहौल घरों में और से खासी तब हिन्दी पढ़ेगी हिंदी को उन्होंने जिंदा रखा एक सौ बारह था तक अभी आपको आजादी मिले ستر सब مشکل سے ہوئے ہیں اور آپ کے گھروں کا حال یہ ہے کہ پورے گھر میں بعد घरों گھروں میں کوئی اردو کا वाला नहीं نہیں ہے شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ صحیح ہے اردو مسلمان کی زبان نہیں ہے اس ملک کی زبان ہے الگ اٹھا کے رکھو اس مسئلے کو اردو وہ زبان ہے جس سے ہمارے قرآن کا کے بعد وہ زبان ہے جس میں ہمارے رسول کی عادیط ہے وہ زبان ہے جس میں ہماری تاریخ ہے وہ زبان ہے جس میں ہماری حک ہے وہ زبان ہے جس میں ہماری تہذیب کے بلند معیار لٹریچر ہے سارا کچھ تو ہمارے علماء کی محنتیں کوششیں معالشے کی اس اردو زبان میں ہے ایک بڑا طبقہ سینکڑوں سال تک محنت کرتا رہا اردو کے لیے اب اب وہ بیچارہ محنت کرے ہندی کے لیے شرم کرو شرم کرو بہت افسوس کی بات ہے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اردو پڑھائے شمینہ کلاسیں لگاؤ ان مسجدوں کو صرف نماز کے لیے نہیں مسجد ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اسلام نے ہمیں لیا ہے اس کو اردو پڑھانے کے لیے استعمال کرو بھائیوں آزاد ہو گئی اچھا روک بھائی روک جاتے ایڈو پھر That's what he is. दो, अब रोग दो. जाने दो अब रोक दो मैं उनको जाने दूसरा हाँ तो भाई हलो ये भाई मैं ये कह रहा था कि अपनी जुबान की हिफाजत हमें खुद करना अपने घरों में اردو پڑھنے کا ماحول بنائیے اور خاص آس طور سے خواتین کو اردو ضرور پڑھائیے کوئی بچی بغیر اردو پڑھے نہ رہنا ہے تاکہ یہ اپنے دین کو اپنی تہذیب کو اور اپنی زبان کو جانتی رہے تو ان کی گوت میں جو بچے پرورش پائے وہ بھی دین کے تہذیب کے اور زبان کے اندر مردان ہے شبین کلاسز گے اسکول اس میں آپ کے بچے جاتے ہیں وہ اسکول اس کے مخالف نہیں ہیں انگلش پڑھ رہے ہیں انگلش کے مخالف نہیں ہیں ہندی پڑھ رہے ہیں ہندی کے مخالف نہیں ہیں سنسکرت پڑھ رہے ہیں سنسکرت کے مخالف نہیں, ہیں کے مخالف نہیں لیکن ہم اس بات کو بھی نوانہ نہیں کریں گے کہ آپ دنیا بھر کی چیزیں تو پڑھیں آپ اور لوگوں کو بوجھیں اپنی تحریر کی اپنی زبان کی اپنے دین کی کوئی پرواہ نہ کرے یہ قوموں کی زندگی میں زندہ رہنے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ موت کو زاگرے یہ چوتھی چیز جس میں کی طرف میں آپ کی تبجیت دلانا چاہتا ہوں وہ ہے اپنی تاریخ آج ہمیں بچ کی سے ایسے حالات کا سامنا ہے کہ قدم قدم پر ہمیں اپنی تاریخ سے اپنے دین اپنے صلاحیت اپنے بادشاہوں اپنے شنکھاوں اپنی تہذیب اور اپنے دورے حکمرانی کے وہ روشن پہلو انصاف ساخ فروری اگل جنوری اور لوگوں کے ساتھ مساوات کے ناگر واقعات پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہمارے سلاکین نے بغیر کسی طارے راجران رتن کے لوگوں کو بڑے بڑے پوسٹ دیے سب سالان بنایا زمین کے سارے معاملہ کوٹ کچہری کے پٹواری کے تمام معاملات کے خاص قوم کو مسلمان کو نہیں غیر مسلم کو سارے اختیارات دے کر رکھا ان کی تنخ نے عزت و احترام دیا یہی وجہ ہے کہ ان کی کوٹیاں ان کی حویلیاں ان کے محل باوجود اس کے حکمرانی ہماری تھی بادشاہ ہمارا تھا سلطان ہمارا تھا لیکن ان کی کوٹیاں ان کے محلہ اور ان کے قلعے آج بھی اس ملک میں بات کی سنائی دے رہے ہیں کہ ہمارے سلاطین نے کبھی تعصر نہیں لیکن کیا کریں یہ بات ہم جانتے ہیں تو ہمارے بھائی نہیں جانتے ہمارے نوجوان نہیں جانتے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی یہ اپنی تاریخ کو نہیں جانتے آج ہندوستان میں اورنگزیب کو سب سے بڑا زالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جبکہ اس ہندوستان میں اورنگزیب था ایک ایسا حکمران تھا کہ بھارت کو کہیں اسی کے دور میں اخن بھارت تھا اس سے بڑا ہندوستان نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد آج تک ہوا اور نہ ان کا امید ہے کتنا بڑا ہندوستان جتنے بڑے ہندوستان کا نام ان سے حکومت کرتا تھا انصاف کے ساتھ ایک دو نہیں سینکڑوں سینکڑوں مندروں مٹھوں اور بڑے بڑے آشرموں کو ایک دو لاکھ کرو کروڑ روپئے کی جائیدادیں اس نے وقت کی عطیہ دی اور ان کے مہنتوں کو رہنے کے لیے بڑے بڑے وزیر دیے لیکن آپ کو کہاں معلوم آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم کیوں اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ نہیں اپنی تاریخ نہیں کرتے چائنا سے جب جنگ ہوئی تو ہمارے ایک نواب نے سونا پچیس کوئنٹل من لائن پچیس من ترنت بھر کے سونا اس حکومت کو دیا معلوم ہے نہیں معلوم سب سے پہلے پاکستان کے ٹینک کو توڑنے والا کون تھا ایک مسلمان کرکیٹر تھا معلوم ہے تو، نہیں معلوم ہے کیوں نہیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم نہیں بھولتے اپنی تعریف جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اپنی تاریخ کو برامش کر دیتی ہے دوسری قومیں اس پر حاوی ہو جاتی ہے اس کو ذلیل و بات کرتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی تاریخ کو پڑھو یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے چاروں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں تہذیب زبان اور تاریخ یہ چار باتیں ہوئی آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو کہ ہم ان چاروں چیزوں کو مضبوطی سے تھادیں گے فائل کریں گے کوشش کریں گے کہ ہماری قوم میں یہ چاروں چیزیں بھی اصلی شکل میں اور مضبوطی سے قائم رہے دین پر ہمارا اعتماد غیر مت ہو اپنی تہذیب کو گلے سے لگائے احساس کمتری قریب نہ لے دیں اور اپنی تہذیب کو دل سے لگا کر ان پر قائم رہے زبان کو فروغ دے خوشی کے بچوں کو سکھائیں اور اپنی تعریف ضرور پڑھیں یہ چار باتیں ہو گئی دو باتیں اور کریں ہماری اصل طاقت اصل پاور کیا ہے جانتے ہیں امریکہ نہیں ہے رشیا نہیں ہے چائنا نہیں ہے کوئی اور دنیا کی حکومت نہیں ہے ہمارا اصل پاور ہمارا رب اس پر یقین اس پر بھروسہ ارے اللہ ماہ وکاس آپ کیا اللہ کے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے بنا کبا کافی وہی ہمارا حاجت ربا مشکل وشا ڈگری بنانے والا روزی روٹی دینے والا بیٹا بیٹی دینے والا مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھڑانے والا اور ہر تعلیم کو کیسے کے ساتھ تک پہنچانے والا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں इस मुल्क में मौजूद हुकूमतें सरकारें पार्टियां कोई भी पार्टी हो ये पार्टी हमारा भला करने का नारा तो देती है प्रोटेडा तो करती है लेकिन कोई हमारा भला नहीं करती जो भी है हमें धोखा फरेब देकर हमारे वोट हासिल करना चाहता है بھائی اس ملک میں رہو اس ملک کو اپنا وطن سمجھو اس کی خدمت کے لیے جو کچھ سلائی میں نے ہے سب کو سب استعمال کرو لیکن اپنا بابر اپنی کورت ان پاسوں کو نہیں اپنے رب کو سمجھو دوسری بات ہمارا بابا گاؤں بابا گاؤں آج کے ان ایک آدمی کے پاس موبائل ہے <تصفح> <بھائی تصفح> یہ موبائل ڈسچارج ہو جاتا ہے پھر اس کو چارج کیا جاتا ہے ہماری भी بھی ایمانی हमारी ہماری ڈسچارج ہو جاتی ہے اس کو بار بار چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ इसके بھی اس کے چارج ہونے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اصل ہمارا پاور ہاؤس جمع تعداد کی ملتی ہے وہ ہے ہمارے رسول ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی لیڈر نہیں اور کوئی ذات نہیں اللہ اور اس کے رسول یہی ہماری طاقت اور قوت ہے اگر نظین کے ساتھ ہیں تو اللہ کی رحمتیں اس کی نوازشیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے خاؤں کے ساتھ ہے دنیا کچھ بھی کر لے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی موت تو ہر ایک کے مقدم میں ہے لکھی ہوئی ہے جتنا وقت ہے اتنا وقت گزارے گا جیسے آنی ہے ویسے آ کر رہے گی اس کی فکر کیا کرنا لیکن جب تک دنیا میں رہو عزت کے ساتھ رہو اور عزت اللہ کے پاس ہے ان نمن عزت اللہ ول عزت اللہ, پاس اللہ پاس کے پاس ہے اس کے رسول کے پاس ہے مومنوں کے لیے ہے تم عزت کہ ہم ہے اس پارٹی کے پاس اس پارٹی کے پاس یہ تو خود ہی بے عزت ہے ان کے پاس کہاں عزت ملے گی ان کا دامن خالی ہے ان کے پاس عزت نہیں ہے عزت اگر طلب کرنا ہے تو اللہ سے طلب کرو وہ ہے عزتیں دینے والا وہ ہے ذلتوں سے دوچار کرنے والا آج جو حکمراں بنے بیٹھے ہیں کل ہندو آپ کے زلی لوگ یہی کرے گا رب ہی کرے گا تم نہیں کرو گے کوئی اور نہیں کر سکتا اپنے سے راستہ جوڑو اس سے مانگو اس کو پکارو اس کو کارا سمجھو دین کے وفادار بند کر رہو آپس میں بھائی بھائی بند کر رہو اختلافات کو موش کر دو ہنسی شاپئی مالکی ہمبلی بری جو بندی اور بھی کوئی کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارا بھائی ہمارا کلمہ کا بھائی ہے اپنے بھائی کو بھائی مان کر اگر اس سے کوئی کوچاہی ہوتی ہے گالی بھی دیتا ہے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کروں بھائی بھائی بن کر آؤں ہمارا اتحاد آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے ہماری عزت کے لیے ہمارے دین کے لیے تہذیب کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت کے لیے تاریخ کی حفاظت کے لیے اتحاد اگر ہے انشاءاللہ بڑی سے بڑی مخالف قوت آ کر ہمارے اتحاد سے ٹکرا کر بات پاس ہو جائے گی اور ہم ان اللہ اس جنگ میں شد ہو کے نکلیں گے پروٹگار ہمیں اور ہم کو لے hmm. من کرنے کی توحیف فرمائے اور آج پر میری جو بھی بات ہے میرے بھائیوں کے دل تک پہنچ جائے ان کے دل میں اثر کرے اور پروٹگار ہماری اور سے جو بھی کو تہیاں ہوئی ہے ان کو معاف کر اور ٹائم لائن کو توفیف دے کہ یہ اپنی چیز کو اپنی سبزی اپنے دین کو تعریف تہذیب کو رسول کو اللہ کو اپنا من کرے آٹھ بجے واطور یہاں ہمارے دوارہ آگے خود رأیNetاز عبادت ایسا گیر ہے آپ اللہ، آدمہ من اردائی کہ اور یہ بنا ہے 헤وجات میں اس سے دور constitreath نہیں حی�� Kappa کے ایٹر مزید کے انہا مہل <سؤال> سا <سؤال> رہا کے